امام ان امام مردم شماری تو کبوری میں یعقوب علیہ السلام <سؤال> اور گیزمارہ پارا سوچ کر علیہ السلام بارے کا خلقنا فغضبنا له ان فمکم سمعت الجن وہ بھی ہم بل پارے انہیں ذر کا سان مستمرہ اظہار کا علیہ السلام بارے وقلنا ان جن ذر کا سان کرے شو بکن نہ تابو راہ ان فمکم سمعت من اس جم دی دی منگات کے عادت دی طور سے جن ذر کا سان الرجل تاخیر یا کپور کی مستقبا خوبنا اتى ابن جريج السليمان و خائف امياد عن عبد الله بن الهام عن امام جوجنا خزنيات وقال امويا ابوایاری ابو راوڑوں راہ ابو کا بعد تقدے کے ہمابند نے کہنی تن کیوان کے نفس مسلمانان اقرار کرو ان کی کل نارینائیں کزنانائیں کلی کواڑوی نا نہیں درو حکم کے شکاک سو راضی ندا آغا رضا حکم کے جنہوں راضی ہیں دا اغا مقاتلین لیکن دا تدبیر مخیرات سے مخارض ہے کہ صاحب ذکر کی فغتب نہ لو البم ما سمع اثر جنن معلوم ہے جدا نفس سے رجارو دا بار دین و او درجا رو درانا او دما شمانو فغاتم نابو الفم کف سنه هتي می می اتی او دین جواب دير چې ده په دال او قاثر يا و کې سمارو شمارو شمارې بنتو سم بلکې مردم شمارې او شوا خوف پزای دي نه سمارن خالص او وسو کورې بلکې مردم شماری سو در کا سار او دغه ما په بارنه هر دغه د پم بہار جہاز عادنا علينا كلامه اثرت قلبك بدل بدل یہ کیا کہنے ہیں بادشاہ تو جراں فتنہ یا ما ہمم چیز فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیز مجلدی فرمایا کہا نا دنیا نے کہا فرمایا شک تو قود نبی رسالت فرمایا اللہ تعالی کہ لا نيا ديالنا قالوا لي قال جراخوا فقضى لنا صفه ديال ملي كان لذلك قال الله دركاني وكلنا دليل كون بوت بنبي بن اسلام كما हमारा بيان بلاكو كنقول <تصفيق> انا لا نفس المسلمة نفس المسلمة كامل وان الله يعيد هذه الظاهر اعماله تماما شد کے غیر جنڈا کا مارت واپس ذا محایش مدد مدد جماعت جی. مجاہدین یا مرکز مختار تھا مضبوط الحب تھا امداد مجاہدین مکم کی واقد علو سنت رحمتہ و رحم شای سے واقاد پیر مولانا عطا کی واکیند کر کے ساری بہشت مان کی پیوش پہ خبر دوڑ واقاد رسل داروں کی خیری نبی علیہ السلام طاولہ کرے ذکر ذکر کر کے ان کے باہام بہار پیر مولانا جن کے مقادرین رال اللہ کان سیدو تمام فتن و اسلام راہڑے دے موسے امداد ہوتا تو مغاربن زميل سرديم دادو کو اگر دور کے کارن دور دی بلگراؤ فرتول يحملون منها رلول بے نلگی فرتول بے قگی بے کولا ولی رفین فالحرام بیگوے سلونا مختلف حکام دے کر گئی تجیدند حکما اقامت درو رضاو دفاظ اجراء احکام اسلام او تنظیم نیم دفاظه طراحت نیم دفاظه تقسیم غنیمت ترورم دفاظ ضیافت دی بمکه دیور پوری بکو پرتیش او داو الزام مسلمانان غیر انزم دفاظه کثرت شوکت کو فار ایمن نیوتری قاعدین تو دریگہ کی میرا فاجہ کی جیبے بار زیادہ ترہ مہمانین میرا مہمان درنگ راہ کا حوالہ تھا نا دین صدر کا لکھنا قرہ گئے دلانوں ان ہے نبی صلی اللہ علیہ ہیں حنا نے صلی اللہ علیہ وسلم محمد جیناردہ لس گڑ میں شامت میں کام مسلمانوں بے مسلمان زیادہ گرم جاٮٔے خاصے سے دا مسئلہ دار ہے کہ اسطلعہ دا مسلمان درائشہ نمید دا زہل کی گئے کہ نمید دا زہل کی دار ہے کہ ملد دا مسلمان دا زہل کی گئے کہ اسطلعہ دا مشرق سرہ لیکن چیزبید دا مسلمان اللہ کے نداز دا مسلمان مالک دیل اگر دا زہل شوینے کے تقسیم شوئے کے نشے ہو تقسیم بعد تقسیم انہوں نے میں ذکر گئے کہ البتہ قبل تسلیم سارا جناب برابرنا او بارك الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قال اولك لا ينذر غزا عليه من ہر ادی مستقبل غلط مثال چپ گئی چلا پھر دمکدر اغا محمود متبعد عین ونذا اذا ما بين ذا فرق دو فدو ذا ایمان وچکی ذا عارض معنا فرحت مشتق ذا عین عین ہمارے وحید بھی تو کیا اگر تک ایک طرحی بھی لے بھی اذا من معنی عین ذا معنا ذا نہ ہوائے کے تلافر بھی ایک تبیع نار ہمارا دل سے وہ ہے مال واہ یارے واں یہ یاکتن ہمارا مینوں کہا تھا کردا ہے من تکلمت الفارسہ دیورے تھا ندی او کلو سالا اسا اجا جائے <تصفيق> دور لوگاتو عجمی و تشامل دی دعا زیر آب باگ رخاشا منتقمن بر فارسی یا ورطانے سے فلوگت غیر آئے بھی مانی حدیث ذکر کا فائق استعمال دولا تغیر آئے بھی, بھی وہ تیز کتاب الجحاد سر ازیر ترجمه سے کناسب دی مکرمانی تکلوک سے ذکر کری جاوان کی وہ ذکر آئے بھی راگرے دی جو جلیت جیحاد نو دہر دی دہر جسی تیجادا ذکر کری دی کتاب قول سید مسلمان کی لان بنا بدام کا بھی استعمال ہاں داخل کتاب لوگ تیار ہے عمل مان لے ور کڑے یا گا دو हेमंत کا کرپا اسی تے ورتا نا ہا جاے اللہ مختلف جو مال حق لا گئی لا تو لجن کی اختلاف ارتن بكم لازم کول در اختلاف جو مصافے درغات بلا حاصل اور شاد بلا حاصل مروانے کو قالوا ما اجنا نرجون تو کہ نہیں اسلام فہم دٹول ٹول تو کہھا گا تول او مت کرنے چاہیے اند حرمت بھو اصل میں سپتا ہوں گئی مدن ضرور میں وہ گری دی یہو گے اور بچے تعالى انت وانا فرون تراشاؤ سقصان فصاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمم اعلان تنبیہ ہے یہ اللہ کا اندجابل قصار قم سورت ترجمہ طلب باب دار سورت کا اردو دیکھیے کہ فلغت ہے نہ تو غیر عربی کی بعدا ربین کاثار قم سورت وہ خیر ساسو بارت نیا کام اعلان کرتے بار کے استعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر اعلان کر رہا ہے جن ماں بال سا مختلف ہیں من کمبل نبی سمبر کو کمبل کی میری ان دا نو فتحہ باشی دی یلیش دا مزافی دی ہبشی کہ بغیر ذکر رغت ہے باشی ور تمام سن سن دیر کسلے گی کس تا اللہ اللہ باشی حسن قال فعبد الفطر هذہ مشمولا فظ و شروشم الا بقاسم النبوہ مالو بکول القاسم النبوہ سین پارے میں بچو阿里 وا زبرنی ابي ور تمام مو لازما نبی نے سمکین مارشمار کے چیزات کے خلاف کافی دا پرزیما شمل رہا زکہ مقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابلی واخلی کی دعا توکل کا کہ انداز کی دعا لفظ طور دو عمر والی ابلی واخلی کی علاوہ تاکہ چ دبار نماز ہوگا زڑنے کیو زڑنے کی تو اباد کے علی پھر اگر ام خان بے دو عمر ذکر کے بعد دو دو دو کو جامع کی اور <تصفح> مشہور تھا کیا <سؤال> متحدہ <سؤال>